الرحمن علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین براد الخراً صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے نمبر دو سو گیارہ اور تسبیحات روزانہ پڑ جانے والی مختلف اوقات میں تسبیحات میں سے جو درسیہات کا درس نمبر 15 ہیں ہاں جی اور ہمارے سوا سلسلہ دس ان تصبیحات کے بارے میں ہیں کیونکہ حضرت امیر سید مدانِ رحمتہ اللہ علیہ نے روزانہ ہمیں ایک, ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ہاں جی تو اس لحاظ سے جو ہے آج کے در آج کے جو وہ بدھ کے دن کی جو تصویر ہے بدھ کے دن جو تصویر ایک ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس سلسلے میں ہے تو اس طرح آج کے دس کا جو ہے نمبر دو سو گیارہ پبلک پندرہ ہیں تو آج جو ہے بدھ کے دن کا وظیفہ جو ہے ہاں جو کہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ جاتی ہیں اس کی مختصر توضیحی حضرت امیر کبیر مدان رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے احسانات میں ہم سب خطے کشمیر وسطستان لداخ سب آپ کے احسانات میں غرق ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں نور اسلام سے منور مزین کیا ہاں اور حقیقی اسلام ہم تک پہنچایا ایسا اسلام پہنچایا جس میں ہاں جی قرآن بھی ہو اہلوید بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اسلام کو آپ نے عمل کر کے دیکھا کے تھا اس لیے بہت سے چیزیں ہمارے ان علاقوں میں عمل آسانی سے نافذ ہے جو کہ دوسرے پاکستان کے شہروں میں ان عمال کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہا جب کہ اسلام میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے حضرت امیر کے سمجھان نے ہمیں ایک ایک سنت اور ہاں جی ان تذبیحات تک سے ہمیں آگاہ فرمایا اور ہماری جو ہے اسلام کے کامل چہرہ جو ہے اور عملیات عبادتیں ہم تک پہنچایا تو اللہ کی بے نہا رحمتیں ان پر نازل ہو اور آپ کے ساتھیوں پر اور سلسلہ صاحب کے پیرانی ترکت پر جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے اس راستے کو ہاں جی دوام بادشاہ اس کو تسلسل بادشاہ اس کو بقا بادشاہ اور آشترک اسی سلسلے کے پیرانی ترقت نے مش نہ ان تعلیمات کی حفاظت کریں تو آپ نے فرمایا بدھ کے دن جو ایک ہزار مرتبہ پڑھو یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو یہ مبارک دوشمِ اعظم جو ہے یہ دوسمِ اعظم اللہ تعالیٰ کے اسمعال حوصلہ میں سے سب سے آسماں الحسنہ کی جو معرفت رہنے والے علماء ہیں فرماتے ہیں سب سے عظیم ترین آسماں حسنہ میں سے ہے اللہ الرحمٰن اللہ تعالیٰ کے سب سے وسیع مہم رہنے والی اور وسیع معنیٰ رہنے والی اور اس کے اندر بہت زیادہ حقیقتیں موجود ہیں خصوصاً جو صفات کے لحاظ سے اس میں رحمان سب سے وسیع ترین اسم ہے لین لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ذات واج الوجود کا نام ہے جب ذات کا نام ہوا تو اس کے اندر صرف تمام صفات خود بخود آ جاتی ہے تو لغات کے لحاظ تو یہ ہے تو اللہ جو ہے یا اللہ یا رحمن دو مبارک اسم میں عظم ہیں تو اللہ اس میں ذات باد تعالیٰ ہے جس ہم ہم سارے کا اپنے ذات کے مام باپ نے ایک نام رکھا ہاں جی کہ کسی کو حسن حسین علی فاطمہ رکھ کے ہم بنے اپنے اولادوں کا ہاں جی اور ہم بھی اپنے اولادوں کا ہمارے ماں باپ ایک نام رکھتے ہیں اس کو اس میں اس ذات کا نام بولا جاتا ہے پھر آپ ڈاکٹر بن گیا تو پھر آپ کو صفتی شفت صفتی نام ڈاکٹر صاحب بولیں گے انجینئر بن گیا تو بھائی حسن انجینئر صاحب بولیں گے ہاں جی علی انجینئر صاحب بولیں گے کوئی ٹیچر بن گیا تو معلم صاحب ٹیچر صاحب بولیں گے وکیل بن گیا تو وکیل صاحب بولیں تو یہ ہماری تمام صفات یہ جی صفاتی نام ہے جو بعد میں حاصل کرتے ہیں ذات پر اضافی ہاں جی تو حاصل ذات کا نام تو جو ماں باپ نے رکھا وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا ہاں جی رب ہے مالک ہے اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے جو نام پسند فرمائے وہ ابا ہے تو اللہ جو ہے آ ذات اس میں ذات تعالی ہیں علم شخصی ہے ایک معین مشخص ذات واجب الوجود کا نام ہے یعنی ایک معین و مشخص ذات پاک کا نام مقدس ہے جو اس کائنات کا رب مالک رازق خالق اور اسی طرح باقی تمام صفات سے متصف احسان ذات ہے سب اس مخلوق کا یعنی کائنات کی ہر ہرشے جو ہے اسی کا اسی اللہ کا مخلوق ہے اسی کا مرزوخ اسی نے خلق فرمایا یہ یہی سب کو وہی ذاتی تعلیٰ رض عطا فرماتے ہیں اور سب اسی ذات پاک کا مربوح ہے سب کو اسی نے تربیت دی ہے سب کو وہی ذات پاک تربیت دیتے ہیں اور جس منزل و مقصد کے لیے خلق کیا ادھر تک پہنچا دے رہے ہیں اسٹپ بائی لیکن وہ ذات ذات خود جو ہے لیکن وہ ذات اللہ و شمد ہے وہ غنی ملق ہے یعنی وہ ذات خود جو ہے تعینات کی ہر شے اسی کا محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں وہ اللہ وسمت ہے اپنی معروفی کرا دیا میں اللہ وسمت ہوں میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں اور سب میرا محتاج ہے اس طرح پرانی باقیات انتم الفرا و اللہ غنی الحمید تم سب اللہ کا محتاج ہیں اور اللہ ہی بے نیاز غنی اللّہ بادشاہ صاحب احمد تو وہ غنیم اللہ کے تو وہ ذاتِ پاک کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز کا ہیں جی کسی بھی حال میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی حال میں ہیں جی اور کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ ہر لحاظ سے بے سے وہ ہر لحاظ سے بے نیاز جب جبکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرا ہر چیز میں اس پاک ذات کا ہر لمحہ وہ ہر حال میں محتاج ہے اب یہاں سے اللہ اور بندے کی اپنی حیثیت کو آپ مقدس کریں آپ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا اس کے رزق اور اس کے عنایتوں کا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر حالت میں ہر وقت ہاں آپ محتاج شے اور کائنات کا ہر شے اس طرح محتاج لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں کسی بھی چیز میں کسی بھی وقت ویسا عظیم ذات ہے زین ذات میں غنی ملق کہا جاتا ہے بے نیاز ملق لہذا اللہ ایسی پاک ذات کا نام ہے اور اسم اعظم ہے کہ مق ہمیں جو ہے مکمل خلوص کے ساتھ اس مقدس اسم اعظم کو زبان پر جاری کریں لہٰذا ہمیں چاہے کہ مکمل خلوص کے جاتے ہیں جب مبارک اسم کو زبان پر جاری کریں جب آپ بدھ کا یہ وظیفہ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان ہاں صرف زبان تیز نہ چلے بلکہ آپ کا دل بھی دماغ بھی زبان کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کی حضوری زیادہ اہمیت رکھتے وہ زبان سے زیادہ دل و دماغ اس حضوری سے تسبیح کے اندر آپ کو الگ آسماں پڑھنے سے آپ کو لطف آتا ہے اسے آپ کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اس اسم کی حقیقت جو ہے وہ اوشاف آپ کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا ہمارے پاس لطف کرم میں اس نے اپنے معرفی فرمایا اپنے آسماء الحسنیں ہمیں پڑھنے کی اجازت دے دیا اس طرح بندہ خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ان صفات آسما حسنہ کے آسات اس کی برکات انسان کے اندر اس کی کثرت ویٹ اور وظائف سے انسان کے اندر اتار تھا ایک بندہ کثرت سے یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھتے رہیں گے تو اس کے اندر جو ہے لوگوں غریب غربا ہر ایک کے بارے میں رحم آ جاتا ہے ہاں جی رحم آ جاتا ہے یا رحمان یا رحمان پڑھتے رہیں گے تو لوگوں کے بارے میں اللہ کی معلوم کے بارے میں اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے ان کا اس طرح اثر ہے زن گرہم تو رحمان جو ہے ماد رحمت سے مزدر ہے رحمٰن ہاں جی بات نہیں اس کو رحمان مضدر ہے بولا ہے. بات نہیں کہا لفظ رحمان جو ہے یہ اس میں مبالغہ اس میں مبالغہ مانا اور صحتِ مشبہ والا مانا زیادہ صحیح ہے ہے نی یہ خود رحمان جو ہے لیکن اس کا مزدر جو ہے اس سے مبالغہ ہے اس کا مزدور رحمت ہے اس کا مزدر جو ہے یہ رحمت ہے نا اس کا مزدور رحمت ہے رحمان تو جس لفظ سے یہ لفظ رحمان بنائے وہ رحمت ہے ہاں اور رحمت ان کے ہے جو ہے آگے تجمہ کر آ رہے ہیں لغت کے حوالے تو رحمان اس سے مبالک ہے کیسے رائس کا معنیٰ ہے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا رحمان بہت زیادہ مہربان ہاں کیونکہ رحیمہ یرحم و رحمتاً یہ رحمان اسے رحمتاً ملاش کا فیل رحیم یرحم ہے یہ اس کا منظر رحمتاً اس لفظ رحمت سے اس کا اسم مبالغہ رحمان بنایا ہے اس کا مظہر رحمتان بھی آیا ہے رحمن بھی آیا ہے مرحمتاً بھی آیا کئی مزدر. اور ان کا معنی کیا مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں جی اور رحمتاً و مرحمتاً کے مانی رحم مہربانی یہ معنی میں آتا لیکن جب اس لیے جو ہے رحمان کا صفہ بنائیں گے اس مبالغے کا سفہ بنائیں گے تو اس سورج میں پھر جو ہے اسی اسم رحمت میں عشمِ رحمت سے صفت رحمت سے بہت زیادہ متصف ذات ایسی ذات جو رحمت سے بہت زیادہ متصف ہے یعنی وہ ذات جو بہت زیادہ مہربان ہے وہ زیادہ بہت زیادہ نرم دل ہے وہ اللہ جو بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے اپنے محلوقات پہ اس معنی میں آتا اصلاح سند والجماعت کی تفسیر ہے ضیاء القرآن نامی تفسیر میں بسم اللہ کے تو کے باب میں کہا ہے رحمان کو مبالغہ کا سکا کہ وہاں انہوں نے یعنی کا سوا کہا ہے اور رحمان یعنی ایسی رحمت اور مہربانی ایسی رحمت و مہربانی, مہربانی کرنے والا کہ جسے جو ہے مبالغ کا معنی تو بن جائے گا انسانی اقول کے لیے ادراک ہی ناممکن ہو یعنی ایسی وسیع رحمت ایسی وسیع رحمت کہ ہمارے عقل اس رحمت کی وسعت کو درک نہیں کر سکتے یہ رحمت کے اللہ جو ہے اللہ کی رحمت کو بھی آپ ایک باہر لا ساحل سے تجویز دے سکتے اللہ کی رحمت کتنا ہے؟ ایک ایسی سمندر ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے ہاں جی انسان زندگی بھر اس سمندر میں کشتی پر چلتے رہیں, چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں اور اس کو آخر تک نہیں پہنچنے والے سمندر کو بولتے ہیں بہرِ لا ساحل تو اللہ تعالیٰ کے رحمت جو ہے رحمان فرماتے ہیں ایسی رحمت کا مالک ذات ہاں جی جو کہ اس کی رحمت کو سمندر سے تجویز دے دیں تو ایسی رحمت جو کہ بہرِ لا ساحل ہے وہ اللہ جو رحمت میں باہر لا ساحل ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اگر اس رحمت کو ہم جو ہے عدد میں لانا چاہیں کہ عدد میں لانا چاہیں اللہ کتنا رحیم ہے ہاں جی سو مان لو سو دفعہ ہزار دفعہ رحمت کرتا ہے دس ہزار درحمان لاکھوں دفعہ اس کو آپ بے نہاد کی توجہ اس طرح کریں گے ایک کا لفظ لکھو پھر زیرو لگاتے چلو ایک کے بعد ایک زیرو لگائے تو دس ہو گئے نا دو لگائے تو سو ہو گیا تین لگائے تو ہزار ہو گیا چار لگائے تو دس ہزار ہو گیا پانچ لگائے تو ایک لاکھ ہو گیا اسی طرح آپ ایک کو رہ کر زرو لگاتے چلو لگاتے جگہ تمام انسان مل کر زیر لگاتے چلو دنیا کی ادھر ایک لکھے ایک کونے سے دوسرے کونے تک زیر و بڑھ دیں پھر بھی آپ اللہ کے رحمت کو عدت میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اندر جو مبالغہ ہے اس کے میں بہت زیادہ مہربان یہ ہماری بہت نہیں ہے اللہ کی بہت جو ہے اس کا مالک ادراک ناممکن ہے اس لیے انہوں نے صحیح فرمایا ایسی انسانی اقول کے لیے اس کا ادراک ہی ناممکن ہے یعنی بے نہایت رحمتوں شفقتوں عنایتوں مہربانیوں والی ذات ایسی رحمت کا مالک یہ باہر اللہ ساحل ہے یعنی رحمت مدلخہ کا مالک ہے جی اسے رحمت مدلخہ بولتے البتہ اہل عرفان جو ہے رحمان کو رحمت عمہ کہا جاتا ہے ہے ن رحمت احمد ایسی رحمت جو کہ مومن و کافر دوست دشمن سب کو شامل ہے ہاں جی فرمات اسی رحمت کی برکت سے اس میں رحمان کی برکت سے ہے جو ہے اور سب کو اسی رحمت اس میں رحمان کی برکت سے سب کو دوست دشمن سب کو وجود اور بقا اسی رحمت کی برکت سے ملتا ہیں دوست کو بھی وجود دے دیا کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس کی زندگی کی تمام ضروریات کے سامان وہی اللہ دے رہے ہیں مومن کو بھی اللہ نے ہلا کیا اور اس کی زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جی اور جو ہے اس کے وجود کی جو ضرورت ہے بقا کی وہ سب اللہ تعالیٰ بے مانگے دے رہے ہیں تو یہ اسی اس میں رحمان کی برکت سے یہ رحمت سب کو ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ دوست دشمن نہیں دیتے اس رحمان البتہ رحمت, رحمت رحیمی میں یا رحیم سے جو رحم و بھی رحم رحم رحمت ہی کے مادے سے ہیں اس سے جو رحمت پھوٹتی ہے اس کے ذریعے سے جو رحمت کو آگے پھیلتی ہے وہ رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہے جس کے برکت سے مومن کو حجاج ملتی ہے مومن کی ایمان میں اور اضافہ ہو جاتی ہے ہم ہاں مومن سیات المستقیم پہ ثابت قدم رکھتے ہیں مومن کے لیے مشکلات مثال میں ہاں جی اسی اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں ہدایت اور اللہ تربت کی تمام ہاں جی دروازے اس اس میں رحیم کے رحمت سے بندے مومن کو ملتی ہے اس رحیم میں رحیم کے رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ خاص ہے اور اس میں رحمان سے جو رحمت کا فیض پھوٹتا ہے وہ اللہ کے دوست دشمن سب کو شامل ہے کائنات کے ہر ذرے کو شامل ہے اور اس کائنات کی رہانا اس کائنات کی دنیا کی رہنایاں خوبصورتیاں بقاء اور دوام سب جو ہے اسی رحمت کی برکت سے ہے تو یہ ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ہیں ہمیں چاہیے ان اسما کو پوری توجہ سے پڑھیں تو آپ کے اندر بہت بڑی نورانیت آ سکتی ہے ذہن کرمی یا اللہ عرمان بودھ کے دن ایک ہزار مرتبہ اگر ایک مجلس میں کسی ایک نماز کی بات پڑھ سکیں تو بہت اچھا آپ کو بہت زیادہ فیض ملے گا آپ کے اندر بہت زیادہ نورانیت پیدا ہوگا آپ کے اندر خلوص پیدا ہوگا عزیزی پیدا ہوگا اگر اس کا ٹیم نہ ہو تو متباری ٹیم بے تاثم کر کے بھی پڑھیں ورنہ جتنا آپ کو اللہ توفیع دیتے ہیں پڑھ لیں پڑھ لیں پڑھ لیں تاکہ ان اسمال حسنا کی برکت سے ہم زیاد ہوتے رہیں اور امیر بھی سج اللہ کی اس مشرف سے اس پاک طیب مشرف سے ہاں جی ہم سیراف ہوتے رہیں اور ہمارے دنیا اخراج دونوں آباد ہوتے رہیں ان یہ پاک طیب امیر کا بیر کا مشرف ہوتے ہوئے آزان گرامی میرے پاک مذہب کے بھائیوں بہنوں خدا کے لیے ان دو نمبری لوگوں کے پیچھے نہ جائیں ہیں دنیا میں دو نمبری لوگوں نے شروع سے آج تک تباہی مچا کے رکھا ہے اس پاک مثلاق کا چہرہ ہی مسکر کے رکھا ہے ہاں جی ان سے دور باگیں امیر کبیر مسلمہ سو فیصد مرشد ہے اللہ کا ولی اللہ ہے عالم ربانی ہیں انہوں نے جو تجبیات ہماری نجات کے لئے اللہ سے خورب کے کر دیا ہے یہ نہایت مستند ہیں ان کے پڑھنے سے آپ کے ذہن پر کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوگا آپ کو فحض ہی ملتا رہے گا ہمارے گناہیں بڑھتے رہیں گے لہٰذا انہیں کو پڑھا کریں